یہ پانچ انعامات شمار کر کے اللہ نے فرمایا اب جاؤ تبلیغ کرو اپنا کام کرو اے صحب ان تباخو کا چلا جا فرعون کی طرف تو اور تیرا بھائی میرے موج لے کے اور نہ سستی کرنا میری یاد میں تبلیغ میں سستی نہ کرنا یہ صحب چلے جاؤ تم دونوں طرف فرآون کے انہیں ہو اس سلے کے فرعون کیا ہے جی حد سے بڑھ چکا ہے سرکش ہے لَهُ الہو کو تری تبلیغ تریق تبلیغ اب فرون دیکھو ہی دعویٰ کرتا تھا سرکش تھا تو اللہ نے اپنے نبیوں کو کیا کہا اس سے نرم بات کرو یا سخت بات کرو نرمی سے اس طریقے تبلیغ ہے پس کہو واسطے اس کے بعد نرم لال لہو یہ تو زکر. شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے رغبت سے یا رغبت کا لازم لکھو شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے رغبت سے او یخشا یا پہلے تو رغبت نہ کرے ڈر کے بعد قبول کرے او یخشا کا منع یا ڈر جائے عذاب خداوندی سے پھر قبول کرے یہ سمجھی فرق یا تو پہلے رغبت سے قبول کرے نصیحت یا ڈر کے قبول کرے اظہار اندیشہ انہوں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا دونوں نے کہا ہمارے پرورتگا بے شک ہم ڈرتے ہیں یہ کہ زیادتی کرے ہمارے اوپر تبلیغ سے پہل ہے یہ کہ زیادتی کرے ہمارے اوپر تبلیغ سے پہلے تبلیغ بھی نہ کرنے دے پہلے زیادتی کرے یہ مولانا مانا لکھتے ہیں شاہ ابد القاض رحمتہ اللہ علیہ بھبک پڑے ہم پاس کیا بھبک پڑے ہم پاس مطلب یہ ہے کہ ہم تبلیغ شروع کریں تو تبلیغ بھی نہ کرنے دے کتے کی طرح بھونکنے لگے کیا ہو بولنا جانتے ہیں کیسے آئے ہوگ جاؤ جائے وہ ایسے کرتے ہیں کتے کی طرح بھونکتے ہیں نہیں بھونکتے ہیں. ہاں یہی ہے بھبا پڑے تبلیغ ہی نہ کرنے دے پہلے کتے کی طرح بھونکنے پڑ جائے او این یتگا یا شرارت کرے تبلیغ کے درمیان یا زیادتی کرے ہمارے پر تبلیغ سے پہلے اور یا شرارت کرے تبلیغ کے درمیان کالا تسلی اللہ نے فرمایا اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں اصم وارا میں تمہاری بات بھی سنتا ہوں اس کی بھی تمہارے حالات کو دیکھتا ہوں اس کے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں ہر ایک ہوا پاتیا چلے جاؤ فکولا مضمون تبلیغ مضمون تبلیغ کی تلقین کر دی بس کہو بے شک ہم دونوں رسول ہیں رب تیرے کے بس آزاد کر دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو عذاب دے ان کو اور تحقیق لائے ہم تیرے پاس موجزہ تیرے رب کی طرف سے وسلام علا متا بالہدا کہ مضمون ہے تبری کا اور سلامتی ہے اوپر اس شخص کے جو تابع ہوا ہدایت کے انا قد اوہیا بے شک وہی کی ہماری طرف کہ عذاب اس پہ جو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے کالا فمر رب کو مایا آپ جی فراؤں نے سوال کر دیا یہ تیسری آیا توحید کی ہے ایک کالا رب و نلازی آگے جو آ رہا ہے کافرون پس کون ہے رب تمہارا موسیٰ کالا رب و نلازی آتا کلین آیا تو نمبر کتنی تین اس نے سوال کیا کہ تمہارا رب کون ہے پر میں رب ہمارا وہ ہے جس نے دیا ہر چیز کو اس کی بناوٹ اس کی پیدائش رہنمائی کی مسالے کی طرف اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی رہنمائی کی کس کی طرف یا ہدا کا مانا یہ ہدایت نہیں ہے شریعت کی ہدایت کی کس کی طرف مسالے کی طرف دیکھو جی اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا پھر ان کی رہنمائی کی ان کے مسالے کی طرف وہ گھاس کھاتے ہیں نا کتے کو پیدا کیا ان کی رہنمائی کی مسالے کی طرف کتے ہڈی مڈی کھاتے ہیں بلی کو پیدا کیا چوہا کھاتی ہے اسی طرح ہر چیز کے جو مسلطیں ہیں نا ان کی طرف اللہ نے رہنمائی کر دی اسی طرح کام کاج ہیں وہ بھی ہر ایک کے مناسب ہیں یہ مراد ہے تو ہدایت سے مراد شریعت کی ہدایت بھی کون سی ہدایت الگ مسالے دی ہر چیز کو اس کی بناوٹ پیدا ہے پھر رہنمائی کی مسالے کی طرح کالا پھر نے کہا اچھا بس کیا حال تھا پہلی جماعت ہوں گا کا پہلے لوگ جو تھے ہماری طرح بت پرست اسی مذہب پہ ان کا حال بتاؤ وہ سچے تھے یا غلط تھے اب موس علیہ السلام اگر کہتا کہ وہ سچے تھے تو ٹھیک تھا وہ ٹھیک نہیں تھا نا وہی غلط تھے مجھے تھے اور اگر منص علیہ السلام کہتا وہ بئیمان تھے تو پھراون کا کہتا دیکھو تمہارے باپ دادا کو کیا کہہ رہا ہے بیمان کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو علم ہے ان کا جو کچھ تھے تو اپنی بات کر دے. کیا حال تھا پہلی جماعتوں کا پر میں نے علم ان کا نزدیک رہا میرے کہ ہے لوہے محفوظ کے اندر نہ غلطی کرتا رہا میرا نہ بھولتا ہے اللہ زی جال القمل اور ادخال الاحی یہ ذرا غور کرنا ادخال الہی لکھ لو یہ بات کس کی چلی آ رہی تھی موسا علیہ السلام کی نا تو آپ موسا علیہ السلام کی بات ادھر ختم ہے آگے آئے گی درمیان میں اللہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں ادخال الہی کا مطلب کیا ہے یہ اللہ اپنی طرف سے فرما رہے ہیں اور اپنے اوصاف بیان کر رہے ہیں ادخال الہی برائے بیا اوصاف اور صاف اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھانا اور چلائے واسطے تمہارے زمین کے اندر راستے اتارا آسمان سے پانی پس نکالے ہم نے ساتھ اس کے اب نکالے ہم نے موسا علیہ سنم کہہ سکتا ہے یا اللہ کہہ رہے ہیں نکالے ہم نے ساتھ اس کے اقسام نباتات کے مختلف خود بھی کھاؤ چراؤ اپنے جانوروں کو اس میں نشانی ہے کس کے لیے عقل والوں کے لیے منہا خلق ناکم اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تم کو اس میں لوٹائیں گے اس سے نکالیں گے تم کو تارتن اخرا دوسری دفعہ یہ سب اطفال اللہ ہی ہے بالکت رائے نہ ہو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دکھائے ہے اس کو موجات اپنے سارے لیکن جٹھلاتا رہا اور انکار کرتا رہا کون پھر تو درمیان میں عید خالی ہے اور صاف باری تالا بیان ہوئے آگے پھر فراون کی بات ہے کالا جی تنا کہا فراون نے کیا آیا ہے تو ہمارے پاس موسا تاکہ نکالے ہم کو ہمارے اس ملک سے اپنے جادو کے زور سے آئے موسا ہمیں نکالنے آیا ہے ایک قوم کو بھڑکانے کے لیے کہا فرو نے نات یہ نگا پر بات ضرور لائیں گے تیرے پاس جادو اس جیسا جیسا جادو تیرا ہے نا ہم بھی ایسا جادو لائیں گے بس کر ہمارے اور اپنے درمیان کوئی وعدہ کہ نہ خلاف کریں اس کا ہم نہ تو مکان سوا میدان کے اندر مقابلہ ہونا چاہیے میدان ہو بالکل برابر کالا اس کالا کا پھیل کون ہے جی موس علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے وعدہ تمہارا ہے دن جشن کا یوم زینا بنا جشن کا دن فرون سال میں ایک دفعہ جشن مناتا تھا اپنی پیدائش کا ہوگا جشن یا جو کچھ ہوگا موسا علیہ السلام فرمایا جشن کے دن مقابلہ ہوگا کیونکہ اس دن لوگ جمع ہو جاتے تھے یا نہیں میلہ ٹھیلا ہوتا تھا فرمایا وعدہ تمہارا کیا ہے دن جشن کا یہ تعین یوم اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں لوگ زحا کے وقت دن چڑھے یہ تاجین وقت ہے اچھا یہ وقت مقرر ہو گیا اب اپنے دربار سے پھرا اور جمع کرنے لگا جادوگروں کو پس پھر فیرا اب دربار سے پس جمع کیا اپنے سارے داؤ پہ پھر میدان میں آ گیا جادوگروں کو لے آ کے. حضرت منہ پہنچ گئے میدان کے اندر قال الحما تم بھی ہے موسا حضرت موسا علیہ السلام نے پہلے تنبیہ کی ساہرین کو سمجھایا کہ تم میرا مقابلہ نہ کرو تنبیہ ہے فرمایا موسا نے ساحرین کو وائل قوم او مرو تمہاری کم نہ باندھو اللہ پہ جھوٹ جو مشرق ہوتا ہے خدا پہ جھوٹ باندھتا ہے نہیں کہتا ہے خدا کے یہ معبود شریک ہیں جھوٹ باندھتا ہے پھر نبی کا جو مقابلہ کرے یہ بھی اختراع ہے یا نہیں کہ نبی کو نبی نہ سمجھنا نہ باندھو اللہ کے اوپر جور پفنا کر دے گا تم کو عذاب کے ساتھ اور تاکہ تباہ ہوا وہ جس نے اختراع باندھا موس علیہ السلام کی یا تقریر سنی پہلے جادوگر نے آپس کے اندر مشورہ کیا اور مشورے میں کچھ اختلاف کیا کوئی کہتے تھے مقابلہ کریں کوئی کہتے تھے کہ نہ کریں نبی معلوم ہوتا ہے لیکن فرعون کے ڈر کی وجہ سے پھر متفق ہو گیا کہ مقابلہ کرنا ہے غور کرو پتناز آؤ جھگڑا کیا انہوں نے اپنے معاملے کے اندر آپس میں پہلے جھگڑے لیکن وہ سرو نجوا اور چھپ کے کیا یہ مشورہ آپس میں مشورہ کیا نا کھوس بوز کی یہ چھپ کے لیکن پھر سارے متفق ہو گئے کالو آخر سب متفق کہنے لگے ان حاضان صاہران یہ ان کون سا ہے جی ان شرطیاں ہے مخفہ مر شکلہ ہے ہاں ایسا میں ان نہ ہوں تاکہ شان یہ ہے کہ یہ البتہ جادوگر ہیں ارادہ کرتے ہیں یہ کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے یعنی تمہارے ملک دشمن ہے یہاں کیا کہا تمہارے ملک دشمن ہے بادشاہی کے دشمن ہیں تمہیں ملک سے نکالنے چاہتے ہیں وہ یا صحابہ بے طریقات مسئلہ اور ختم کر دیں تمہارے طریقے اچھے کو یعنی تمہارے مذہب کے بھی دشمن ہیں پہلے کیا کہا وہ ملک کے دشمن ہیں اب کیا کہا کہ ملک کے ساتھ مذہب کے دشمن ہیں پاج میں وہ کم لہذا پکا کرو اپنی تدبیر کو پھر او صف کے مقابلہ کرو اور تحقیق جیت کیا آج کے دن جو غالب رہا کالو یا موسا کیفیت مقابلہ اب یہ مقابلے کے لیے آ سامنے کیفیت مقابلہ کہنے لگے کہ اے موسا یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالے کالا پر میں علیہ السلام سامنے بال کے ڈالو تم یہ پہلے میں نے عرض کیا تھا یہ حکم ہے یا اظہار آدمی مبالات ہے ہاں اپنی بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں ڈالو زور لگاؤ بس کو ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ڈالی تھی رسیاں ڈالی لاٹھیاں ڈالی اور لوگوں کی نظر بندی کر دی کیا کر دی لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کیا لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا یہ سانپ ہے پھون پا لیکن حقیقت میں کیا تھے وہ لاٹیاں تھیں رسیاں تھیں ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی صرف لوگوں کی نگاہ میں ایسے سانپ نظر آ رہے تھے پس اچانک رسیاں لاٹیاں خیال کیا جاتا تھا ترا موسا کے ان کے جادو کی وجہ سے کہ تحقیق وہ دوڑ رہی ہیں موسا نے ایسے سمجھا دوڑ رہی ہیں پر چھپایا اپنے دل کے اندر خوف کو موسا علیہ السلام نے تو موسا علیہ السلام عالم و غائب ہوئے ان کی آنکھ میں جادو ہو ہوگی انہوں نے سمجھا کہ یہ کیا ہے سانپ نظر آ رہے ہیں کولنا تسلی ہم نے کہا نہ ڈر بے شک تو ہی غالب رہے گا اور ڈال دے جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے یہ نگل لے گا ان کو جو انہوں نے کیا انما ماں قید و شاہر وہی سانؤ فیل فیل ہے تو آگے کیا ہونا چاہیے مفول ہو نا کیا ہے تو مرفوع ہے تو جواب کئی دفعہ پڑھ ہے ہو کہ ماں موصولہ ہے سانا کیا ہے سیلا تو قید و شاہر جے خبر ہے انا کی اب معنی یوں ہوگا بے شک وہ چیز کے بنایا انہوں نے اس چیز کو وہ کیا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر جہاں کہیں بھی جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جادوگر جہاں جائے کیا کامیاب نہیں ہو سکتا وہ بعض جگہ کامیاب ہوتا نہیں جادوگر آ دوسروں کو گمراہ کر دیتے غالب ہو جاتا ہے تو یہاں مانا لکھو نہیں کامیاب ہوتا جادوگار جہاں جائے موجاد کے مقابلے میں یہ لکھو نبی کے مقابلے میں یا موجاد کے مقابلے میں جہاں جائے موجاد کے مقابلے میں یا نبی کے مقابلے میں ایک بات سمجھ لیے کہ جادو دو قسم کا ہوتا ہے ایک جادو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے انقلاب حقیقت ہوتی ہے کیا آپ پرانے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ بنگال کا جادو تھا وہاں یہ ہوتا تھا کہ انسان ہوتا تھا انسان وہ جادو کر کے کے اس کو ایسے سوا مارتے نا انسان گدا بن جاتا تھا ہاں بندر بن جاتا تھا چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت کاب احبار فرماتے ہیں کہ میں ایک دعا پڑھتا رہتا ہوں اگر یہ دعا میں نہ پڑھوں تو یہودی مجھ کو جادو کے ذریعے کا بنا دیں گدا بنا دیں تو ایک وہ ہوتا ہے جادو جن کے ساتھ انقلاب حقیقت ہوتا ہے اس جادو میں انقلاب حقیقت نہیں تھا حقیقت رسیاں لاٹیاں تھیں ہاں نظر آ رہی تھی لوگوں کو آنکھ کیوں کرتی نا نظر بندی ان کو سام معلوم تھے حقیقت نہیں بدلی چون کی یہ سمجھا کہ دو قسم کے ہیں جادو یہ سمجھیے فاول کی اب سہارا تو سوچ جب جادوگروں نے دیکھا کہ دیکھو موس علیہ السلام السلام کا آسا جو ہے ہمارے سب کو سانپو پکا کر گیا ہے نگل گیا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا نبی ہے وہ سیدھے میں گر پڑے ایسمجھتا یہ ادھر بھی عبارت معذوف ہے یہ اللہ فنمار ال کے فی یمینک کا ما ماسانو وغیرہ وغیرہ ولاوفل شہر ہے سوتا اس کے بعد عبارت کا مقدر ہے کہ انہوں نے لاٹیاں ڈالی رسیاں ڈالی وہ سانپ بن گئے اور موس علیہ السلام کے آسا نے جو حقیقت ان سانپ بنا ان کو نگل لیا یہ ساری عبارت معروف ہے ایسے مجھ جادوگر انہیں جب یہ معاملہ دیکھا تو ڈالے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے یہ مجھول کیوں کہا ڈالے گئے ایک خدائی نشان دیکھ کے بڑا موزہ دے کے مجبور ہو گئے موجزے نے ان کو سر لگوں کر دیا کالو کہنے لگے آ منا قالا زجر کالاجر فروٹ نے کا اچھا ایمان لہ ہو کے پہلے اس کے کی اجازت دوں میں تم کو معلوم ہوتا ہے بے شا یہ تمہارا استاد ہے جس نے سکھایا تم کو کیا جازت. تم نے اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ پہلے ہم جائیں گے یہ ہے نا پہلے تو جا اس کے بعد ہمارے ساتھ مقابلہ ہوگا ہم شکستیں گے پالا اوکتے انا البتہ ضرور کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو تبدیل کر کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے پھر سولی پہ چڑھاؤں گا تم کو اوپر تنے کھجوروں کے سولی پہ چڑھا کے نیزا ماروں گا پیٹ پھاڑوں گا بالا تعالی منہ اور ضرور جان لو گے کون سا ہم میں سے زیادہ سخت ہے بیت بار آزاد کے اور کس کا عذاب دیر پا ہے میرا عذاب یا موسا کے رب کا اس خبیص نے دلیری کی کہ عذاب میرا زیادہ ہو گیا کس کا موسا کے رب کا عذاب زیادہ ہو گئے والا تعالیٰ منا ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے یعنی مجھ سے یا رب موسا میں سے کون زیادہ سخت ہے بیت بار عذاب کے اور کس کا دیر پا عذاب ہے قالو استقلال مومنی پہلے تو جادوگر تھے اب کیا بن گئے جی وہ جادوگر رہے مومن بن گئے استقلال مومنی کہنے لگے ہر کے نہ ترجیح دیں گے ہم تجھ کو مقابلے اس کے کہ ہمارے پاس دلائل آئے یہ موج جو ہیں دلائل ہیں توحید کے نبوت کے نہ ان کے مقابلے میں ترجیح دیں گے ولزی اور نہ اس ذات کے مقابلے میں ترجیح دیں گے جس نے ہم کو پیدا کیا اللہ کے مقابلے میں تجھے معبود نہیں مانیں گے ترجیح نہیں دیں گے فخر ماں انتقال پس کر گزار تو جو کچھ کرنے والا ہے فخما انتقال پس جو تو کر سکتا ہے کر گزار جو کچھ کر جو کچھ کر کر گزار جو کچھ کرنے والا ہے ان ماں تک جی حاضر حضرات دنیا سوائے اس کے نہیں فیصلہ کرے گا تو اس دنیا کی زندگی میں آخرت میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا چلو ہمیں مار دے گا تو موت میں ہمیں شہادت گی انا امن نہ بے شک ہم نے ایمان لا اپنے رب کے ساتھ تاکہ بخشے واسطے ہمارے گناہ ہمارے اور اس جادو کو بھی بخشے جو مجبور کیا تھا تو نے ہم کو یہ منا صرف بیان ہے ماں کا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ فراون نے کیا ان کو مجبور کیا تھا جادو پہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بادشاہ جب آرڈ چلا ہے اپنی ریا پہ تو ریایہ مجبور نہیں ہو جاتی چاہے اپنے اختیار سے بھی کرے کام تو مجبور ہو کے نہیں کرتے حکم سلطانی کی خلاف رضی ہو ہی نہیں سکتی اس لیے مجبور کا اور وہ جادو جس پہ تو نے مجبور کیا تھا ہم کو اللہ وہ بھی معاف کر دے واللہ خیر ہوں اس نے کہا نا کہ میں اب ہوں میرا عذاب اب ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ بہتر ہے ذات و صفات میں اور وہ سدا باقی رہنے والا ہے تو نہیں باقی رہنے والا اب کا اللہ ہی اس کو بقا ہے ان میات ربہ مجرمہ تاکہ شان یہ ہے کہ وہ شخص کہ آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم ہو کے اس کے لیے جہنم ہوگی نہ مرے گا اس کے اندر اور نہ اچھی حیات سے زندہ رہے گا بلا یہ کا من کیا ہے زندہ تو ہوگا لیکن خوش حیات اچھی حیات سے زندہ نہیں ہوگا یہ تو انجام تھا مجرمین کا انا ہوں میترب مجرمن آگے انجام ہے مومنین کا اور جو اللہ کی بارگاہ میں آئے گا مومن ہو کے تاکہ کمبل کے ہوں گے نیک یہ لوگ ان کے لیے درج بلند ہوں گے یعنی باغ ہوں گے ہمیشہ رہنے کے جاری ہوگی نیچے ان کے نہریں ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر اور یہی بدلا اس شخص کا جو پاک ہوا چلو اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلامی مواعث کلینی سے ہر چیز کے پیدا کرنے والا